السلام علیکم ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے پچھلی دفعہ ہم نے ایک اور مثال شروع کی تھی وہ تھی چین میٹرکس ملٹیپیکیشن اس کی خاطر میں نے آپ کو وہ پرابلم فارمیولیشن یعنی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس میٹریسیز ہیں اے ون تھرو اے جن کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اور ہم چاہتے ہی یہ ہیں ان میٹرکس ملٹیپیکیشن میں جو ایکچوئل ایلیمنٹس جو میٹریسیز کے ہوتے ہیں ان کی آپس میں ملٹیپلیکیشن کو ہم منیمائز کریں یاد ہے میں نے آپ کو وہ چھوٹی سی مثال A1 ون اے کی بھی دکھائی تھی جس میں ڈائمینشنس کے حساب سے میٹریسیز کو جب ہم نے ملٹیپلائی کیا تو پرنتسیز ڈال کے یعنی کہ ایسوشیٹو لا استعمال کر کے ہم نے دو طریقوں سے میٹریسیز کو ملٹیپلائی کیا اور اس چھوٹی سی مثال میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایسوسی ایشن سے یعنی کہ اے کو پہلے رہنے دیں اور اے اور 3 کو بعد میں پہلے ملٹی پلائی کریں اور اے سے بعد میں یا اے اور اے کو پہلے ملٹی پلائی کریں اور پھر اے سے ملٹی پلائی کریں فائنلی اس کے نتیجے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشنز جو ایکچوئل ایلیمنٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے وہ 180 سے کم ہو کے 88 رہ گئی یعنی کہ اس چھوٹی سی مثال سے یہ جواز پیدا ہو گیا کہ اگر میٹریسیز کو آپس میں ملٹی کرنا ہے تو کوئی طریقہ ڈھونڈو کہ یہ جو اسوشیٹو لا کو استعمال کر کے ہم پرنتسیز ڈال سکتے ہیں تو کوئی آپٹمل پرنتسائزیشن کا طریقہ ڈھونڈو جس کے بنا پہ امید ہے کہ اگر ہمارے پاس تین سے زیادہ میٹریسیز ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کرنے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشن وہ کم ہو جائیں گی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ کون سی ہیں جن میں آپ کو میٹریسیز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے ایسے کئی اپلیکیشن ایریاز ہیں نیویریکل انالیس میں لینئر الجرا میں تو میٹریسیز کے ساتھ تقریباً ہر کاروائی ہو رہی ہوتی ہے کمپیوٹر گرافکس جو ہے اس کے اندر بھی بےتحاشا میٹریسیز آتے ہیں بلکہ یہ جو روٹیشن یا جب آپ امیجز دیکھتے ہیں جو کہ ادھر سے ادھر یا روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے 3D آپریشن میٹریسیز کے ذریعے ہی ہوتے ہیں اور وہاں پہ ملٹیپل میٹریسیز جو ہیں ان کو آپس میں بعض ملٹپلائی ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے خیر آپ کو موقع ملے گا آئندہ کورسز میں جہاں پہ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہاں پہ آپ اس چیز کو پھر اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کا ایک افیشنٹ الگریدم ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے چلے یہ تو آئندہ کی بات ہوئی کہ میٹریسیز کو کیوں آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے فی الحال ہمارے پاس یہ ایک پروبلم ہے کسی نے ہمیں کہا کہ بھائی میرے پاس یہ میٹریسیز ہیں ان کو میں آپس میں ملٹی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس آرڈر میں میں ملٹیپلیکیشن کروں اس کے نتیجے میں نمبر آف ملٹیپلیکیشن ایکچوئل ایلیمنٹس کی جو ہیں وہ کم اور زیادہ ہوتی ہیں تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں ایک آپٹیمل اسٹریٹجی ڈھونڈ لوں اس ایکسپریشن کو یعنی کہ میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کی پرنتھس ڈال کے تو ہم نے کاروائی شروع کی اس میں ایک الگریدم بنایا جو کہ فورن پتا چلا کہ یہ تو فور ٹو دی اینڈ ٹائپ اس کی پرفارمنس ہے یعنی کہ ایکسپنشل ٹائم لیتا ہے تو یقیناً ایسا الگریدم تو ہم کسی کو سجیسٹ نہیں کریں گے البتہ اس سے ایک اسٹریٹجی سامنے آئی کہ ہم یہ میٹریسیز جو ہیں ان سے سب لسٹ بنائیں گے یعنی کہ ان کے حصے بنائیں گے پراببلی دو حصے یاد ہے وہ کے والی بات اور ان دو حصوں کو پھر ہم کسی طرح آپٹیملی ملٹی کر کے نتیجہ تن دو میٹریسیز نکال لیں گے جن کو پھر ہم فائنلی ملٹی کر کے وہ جو شروع والا اے ون ڈاٹ ڈاٹ این والا معاملہ ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے پھر یہ بات بھی چلی کہ اس کے جو حصے ہم نے دو بنانے ہیں اس کے لیے کے کی ویلو کیا ہونی چاہیے وہاں پہ یہ بات پتا چلی کہ بھئی ایک ویلو تو ہمیں پتا نہیں یعنی کہ وہ آپٹیمل ویلو کیا ہے یہ تو ہمیں پتا نہیں نہ ہی ہم ڈیوائڈ اینڈ کاکر اسٹریٹجی سے اس کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں تو پھر کچھ یوں بات بنی کہ ٹھیک ہے ہم اسپلٹ کریں گے اور ہم کے کی ویلوز مختلف ٹرائی کریں گے اور اس کی بنا پہ ہم سب پرابلمس کو آپٹملی سالو کریں گے یہ باتیں میرے خیال میں اگر ہم اب ڈائنامک پروگرامنگ کی جو فارمولیشن ہے اس کے ذریعے لکھیں اپنے خاطر بھی یا دوسروں کی خاطر بھی تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اب ہم اس ساری پرابلم کو ایک پرائز میتھمیٹیکل ڈیفینیشن دے سکیں گے تو آئیے آج اب ہم وہ فارمولیشن مکمل کرتے ہیں اور پھر ہم ایک مثال لے کے ریکرس ریلیشن کو یعنی کہ یہ جو ہے میٹرکس ملٹیپیکیشن کا اس کو چلائیں گے بھی ڈائنمک پروگرامنگ فارمولیشن یہ سلائیڈ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھائی تھی وی ول اسٹور دا سولوشن ٹو دا سب پرابلم ٹیبل اینڈ بلڈ دا ٹیبل وارم اپ یہاں پہ میں نے وائی لکھا ہے کہ ہم ٹیبل میں کیوں رکھیں گے اور خاص طور پہ ٹیبل کو باٹم اپ کیوں ہم کریں گے فل اس کی وجہ میرے خیال میں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم ریکرنس ریلیشنز کو ریکرسیولی ٹاپ ڈاؤن کریں تو اس میں کافی دفعہ ہمیں اے کی کاروائی بار بار دفعہ کرنی پڑتی یعنی کہ ایک ویلو جو ہے فرض کریں ایم آئی جے یا ای آئی جے یا وہ جو فیوناچی والی بات تھی ایف این کی ویلیو وہ ہم بار بار کیلکولیٹ کر رہے تھے تو ایک حل ہم نے یہ نکالا کہ ہم اگر ریکرنس ریلیشن باٹم اپ سالو کریں تو ہمیں یہ ریپٹیشن جو ہیں ریکرنس میں وہ نہیں کرنی پڑتی یاد دہانی کے لیے دوسرا طریقہ میمورائزیشن کا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹاپ ڈاؤن کریں لیکن جیسے جیسے آپ ریکرجن کریں اس میں یاد رکھتے جائیں کہ کب آپ نے ایک ویلو کیلکولیٹ کر لی ہے خیر یہ باٹم اپ کاروائی جو ہے یہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی جب ہم اس کی مکمل مثال کریں گے فی جو فارمولیشن ہے وہ یوں کہ میں ایک کوانٹیٹی ایم آئی کاما جے بناؤں گا اور اس سے میرا مطلب ہوگا جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ let ایم آئی جے ڈینوٹ دا مینیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے اور یہاں پہ i اور j کی ویلوز میں نے اس ان کے ذریعے دکھائی ہیں ki i is greater or equal to 1, is less than equal to j, is less than equal to n. The optimum can be described by the following recursive formulation, or wo yeh, if i is equal to j, there is only one matrix, and thus, m i, comma i is equal to 0. اب میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ ایم آئی جے جو ہے یہ اصل میں ایک میٹرکس کی انٹری ہوگی جس کو ہم جیسے کہ میں نے عرض کیا باٹم آپ فل کریں گے البتہ میٹرکس میں آپ کو یاد ہوگا کوئی بھی میٹرکس ہو اس میں یہ جو آئی آئی ویلیوز ہوتی ہیں یہ اس کے ڈائگنل کی انٹریز ہوتی ہیں تو ایک لحاظ سے جب آئی ایکول ٹو جے ہے یعنی کہ وہ نوٹیشن کے حساب سے اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کا مطلب ہوا کہ صرف ایک ہی میٹرکس ہے اب یہاں پہ یہ سوچئے کہ اگر میں آپ کو ایک ہی میٹرکس دوں تو وہ تو کسی سے بھی نہیں ملٹیپلائی ہو رہا اس کے نتیجے میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا اور یقیناً اس بنا پہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ پھر سچ ہے کہ اگر i از اکو تو m i, i آئی از البتہ جو جنرلی ہوگا if i is less دین جے دین وی آر ایسکنگ فار دا پروڈکٹ اے آئی dot dot j یہاں پہ پھر وہی بات کہ اے آئی dot ڈاٹ جے ہے تو ایک میٹرکس لیکن یہ کیسے بنا یہ اے آئی ملٹی پلائی اے آئی پلس سے لے کے اے جے میٹرس جو ہیں ان ساروں کو ملٹی کر کے اب دیکھیے کہ کیسے میں وہ سب بناتا ہوں جہاں تک اے آئی ڈاٹ کا تعلق ہے اگر i is less than j تو میں یہ کرتا ہوں جیسے کہ یہ تیسری بات میں نے لکھی ہے دس کین بی اسپلٹ بائی کنسیڈرنگ ایچ کے سچ دیٹ آئی از لیس دین equal to k is less than j یہ تو k کی ویلوز ہوں گی اور جو اسپلٹ ہے اس کے نتیجے میں میرے پاس دو میکٹرسیز فائنلی بنیں گے ان میں سے ایک ہوگا آئی ڈاٹ اور دوسرا ہوگا اے کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ جے ان دونوں کو جب میں ملٹی کروں گا تو میرے پاس آئے گا اے ڈاٹ ڈاٹ جے یہاں پہ وہ کے والی بات پھر آتی ہے کہ K کی کون سی ویلو استعمال کریں آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہ ون ڈاٹ ڈاٹ این کے معاملے میں یہاں پہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ آپٹمل کے کیا ہے کیا وہ آئے اکول ٹو کے ہے یا پلس ہے یا آئی پلس ہے یا مے بھی ایون j تک ہے یا جے سے ایک کم ہے اور وہاں پہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کیونکہ ہمیں کی کیپٹیمل value نہیں پتا تو ہم ساری ویلوز ٹرائی کریں گے اور ان میں سے جو بھی ہمیں آپٹیمل یا منیمم نمبر of ملٹیپلیکیشن دے گی وہ k کی value ہم یاد رکھیں گے یہ جو بات ہے یعنی کہ جو ہم نے ون ڈاٹ ڈاٹ این کے معاملے میں کی وہ ہم اب آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کے معاملے میں بھی کریں گے یعنی کہ یہاں پہ بھی ہم k کی ویلوز ٹرائی کریں گے اور جو بھی ہمیں منیمم ملتی ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے کہ یہ وہ k کی ویلو تھی i اور j کے درمیان جس کی بنا پہ جب ہم نے اے ڈاٹ ڈاٹ جے کمپیوٹ کیا یعنی کہ وہ ایز اے میٹرکس بنایا تو ہمیں منیمم نمبر آف ملٹیپیکیشنس کرنی پڑی چلیے اب ریکرنس ریلیشن کو آگے بڑھاتے ہیں دی آپم ٹائم ٹو کمپیوٹ اے آئی ڈاٹ کے یہاں پہ اب میں اپنی نوٹیشن استعمال کرتا ہوں کہ ایم جو ہے وہ ہے آپٹیم ٹائم یا ایک لحاظ سے minimum number آف ملٹیپیکیشن اور چونکہ اگر ملٹیپیکیشن تھوڑی ہوں گی تو یقیناً مجھے ٹائم بھی کم لگے گا اور چونکہ ٹائم کم لگ رہا ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ آپٹیم یا منیمم value ہے بلکہ یہ آپ ٹائم بھی ہے ایک لحاظ سے یہ ہی میرا ٹائم کا measure ہوگا دی آپ کمپیوٹ اے آئی ڈاٹ ڈاٹ دس ایم آئی دی آپ کمپیوٹ اے کے 1 ون ڈاٹ ڈاٹ جے از ان کے پلس 1 جے یعنی کہ اگر مجھے کسی طرح سب پرابلم جو ہیں جیسے بھی سالو ہوں ان کے نتیجے میں مجھے منیمم ویلوز مل جائیں ایم آئی کے اور ایم کے پلس 1 جے میں تو اب دیکھیے میں اس سے کیسے آئی جے یا ایم آئی جے کو کمپیوٹ کروں گا اس کی خاطر اب یہ والی بات سینس اے آئی ڈاٹ ڈاٹ کے از اے پی آئی مائنس 1 ٹائمس پی کے میٹرکس یہاں پہ یاد ہے وہ ڈائمینشن اب آ رہی ہیں وہ جو میرا پی ویکٹر تھا رو ویکٹر تھا اے آئی ڈاٹ ڈاٹ کے از اے پی آئی مائنس ون پی کے میٹرکس اینڈ اے کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ جے از اے پی کے ٹائمس پی یہاں پہ وہ شروع والی جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ڈیفینیشن تھی کہ وہ جو سی میٹرکس اے times بی میٹرکس سے بنتا ہے یاد ہے وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو دو میٹرسیز ہیں ان کی ڈائمینشنس جو بھی آپ کے ہیں پی کیو آر میں نے وہاں پہ استعمال کی تھی یہاں پہ اب وہ پی آئی مائنس ون پی کے اور پی جے ہیں تو میرے پاس اگر دو میٹرسیز ہوں جن کے نام ہیں اے آئی ڈاٹ ڈاٹ کے اور اے کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ جے یاد رہے یہ دو میٹرسیز ہیں یہ رینج نہیں ہے یہ فائنلی دو میٹرسیز ہیں اگر ان دونوں کو میں ملٹی پلائی کروں ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشن کتنی ہے منیمم نہیں جتنی بھی ہیں وہ ہیں وہ بنتی ہیں پی آئی مائنس ون ٹائمس پی کے ٹائمس پی جے اب یہ دو باتیں لے کے ہم فائنلی ہمارے پاس یہ ریکرجن رول بنا وہ یہ جس میں کہ ایم آئی آئی از اکو ٹو زیرو اس کو میں وہ اف اسٹیٹمنٹ یا وہ بڑی بریکٹ لگا کے بھی دکھا سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ ریکرنس ایکچولی ہے کیا کہ اگر i is j تو m i جو ہے وہ 0 کے برابر ہے اور دوسرا کہ اگر i j کے برابر نہیں تو m equal to the minimum value over i less than equal to k less than j اور minimum کس کی value m i, k plus m k plus 1 j پی آئی پی کے پی جے ریکرنس ریلیشن ہم نے بنا لی اس میں کچھ ٹرمس ہیں جن کی دیکھنے میں تو سمجھ آ رہی ہے لیکن میرے خیال میں اب تھوڑی سی تفصیل گفتگو کر لیں کہ اس ریکرنس ریلیشن میں جو ایک ایک ٹرم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یا اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ اسی کے بیسس پہ ہمارا وہ البردم بھی چلے گا جو کہ چین میٹرکس ملٹیفیکیشن کرے گا یاد رہے یہ ریکرنس ریلیشن ہم ایک الگریدم بنانے کی خاطر بنا رہے ہیں یہاں پہ اب میں نے وہی ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کی آئی جے والی ٹرم دکھائی ہے میں نے وہ بیس کیس نہیں دکھایا جہاں پہ آئی از اکول ٹو جے ہے اس کی ہے. یا جے اور آئی جو ہے وہ برابر ہیں جس کے کیس میں ایم آئی آئی جو تھا وہ ون تھا جو دوسری ٹرم ہے جب آئی اس لیس دین جے تو ریکارنس تھی کہ ایم آئی جے از دا منیمم اوور آئی لیس دین ایک اور پھر یہ سم ایم آئی کے پلس ایم کے پلس ون جے کامن جے پلس اور یہ وہ ٹرم ہے جو کہ دو میٹر کو ملٹیپلائی کر کے بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ان کی ویلیوز پر کیا بنتی ہیں ہمارے پاس سیکونس تھا اے آئی سے لے کے اے جے تک جس کو ہم نے سپلٹ کیا ایک کے کو لے کے ایک خاص کے کو لیا آپٹیمل کے کا ہمیں نہیں پتا میں نے کسی کے کو چنا اس کی بنا پہ میرے پاس دو سب لسٹ بنی اے آئی سے اے کے اور دوسری بنی اے کے پلس ون سے لے کے اے جے اب اس کے نتیجے میں ایک میٹرکس فائنلی بنے گا جس کو اگر میں لکھوں تو نوٹیشن میں میرا بنتا ہے اے ڈاٹ ڈاٹ کے اور یہاں پہ بنا اے کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ جے اس یہ ابھی ملٹیپلیکیشن مجھے کرنی ہے لیکن ان کو جب میں نے ملٹیپلائی کیا یہ دو میٹرس نہیں اصل میں یہاں پہ زیادہ ہیں تو اس میں میرے پاس آیا اے ڈاٹ ڈاٹ کے اس میٹرکس کو بنانے کے نتیجے میں یا یہ کہ جب میں نے اس سب پرابلم کو حل کیا اگر تو میں ایک آپٹیمل اسٹریٹجی بنا سکا جس کی بنا پہ مجھے اتنے حصے کو آپٹیملی ملٹیپلائی کرنے میں میری کوشش کامیاب ہوئی تو اے آئی کے نہ صرف بنے گا بلکہ میرے پاس ایم آئی کے بھی آ جائے گی جس کے اندر میں نے نمبر آف ملٹیپیکیشنس منیمم نمبر آف ملٹیپیکیشن اسٹور کر لیا اسی طرح جب میں نے کے پلس ون کو یا کے پلس ون سے لے کے a j میٹریسیز ہیں ان ساروں کو ملٹیپلائی کیا تو اس کے نتیجے میں میرے پاس آیا کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ جے اور اگر میں اس کو بھی آپٹملی کر سکا یعنی کہ اس میں بھی مجھے کوئی منیمم ملی تو وہ ویلو میں اسٹور کروں گا کے پلس ون جے میں یعنی کہ m کے پلس ون جے میرا یہ جو میٹرکس ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ وہ نمبر آف ملٹیپلیکیشنس ہیں جو کہ مجھے کرنی پڑی ان سارے میٹرس کو ملٹیپلائی کرنے کی, کی لیے اور جس کے نتیجے میں میرے پاس یہ میٹرکس بنا اب دیکھیے یہ بھی ایک میٹرکس ہے اور یہ بھی ایک میٹرکس ہے ان دونوں کی ڈائمینشنس ایسی ہیں یا کنفارمنڈ ہیں یہ میٹرسیز یعنی کہ اس کی نمبر آف کالمس جو ہیں وہ اس کی نمبر آف روز کے برابر نکلیں گے اب ان کو جب میں دو دونوں کو ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ان کی ڈیمینشنس کیا ہے وہ پی آئی مائنس ون پی کے اور پی جے جس کے نتیجے میں فائنل میٹرکس اے ڈاٹ ڈاٹ جے بنا لیکن کتنی ملٹیپیکیشن ہوئیں؟ پی آئی مائنس ون پی کے پی جے ملٹیپیکیشن اور اب اگر ان تینوں کو دیکھیں تو یہ تینوں ہی ہیں جن کو میں نے ایڈ کر کے ادھر پرنتھسیز میں ڈالا ہے یہ ایم آئی کے ہے یہ ک پلس ون جے ہے اور فائنلی پی آئی مائنس ون پی کے پی جے ہے یہ وہ ملٹیپلیکیشن ہے جو کہ مجھے ان دو میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کی خاطر کرنی پڑتی ہیں اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جب میں کروں تو ان میں میں منیمم ویلو نکالوں یعنی کے کی ویلوز میں چنوں گا آئے سے لے کے جے مائنس ون تک میں اس کو کمپیوٹ کروں گا اس کو بھی کمپیوٹ کروں گا اور یہ بھی کروں گا اور یہ میرے پاس جتنے ایکسپریشنز بنیں گے ان میں سے میں منیمم چن کے فائنلی ایم آئی جے میں سٹور کروں گا یہ ہماری وہ ریکرنس ریلیشن بنی اب یہاں پہ وہی سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا فیبناچی سیکونس کے سلسلے میں کہ اگر ہم ایک ریکرسیو ایکویشن ریکرنس ریلیشن جو ہے اس کو ریکرسیو ایلگردم سے سالو کریں تو آنسر تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا اور پھر بعد میں بھی دیکھتے رہے کہ اگر ہم ریکرنس ریلیشن ٹاپ ڈاؤن سالو کریں تو چانسز ہیں کہ بیچ میں کئی ویلیوز جو ہیں وہ بار بار کیلکولیٹ ہوں گی جو کہ حرج کے لحاظ سے ویلیوز غلط تو نہیں البتہ کام کے لحاظ سے اننیسسری کام ہے کہ یہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہی بات یہی پہلو جو ہے یہ ہم یہاں پہ بھی مد نظر رکھتے ہیں وہ یوں we do not want to calculate m entries recursively یہ بات ظاہر ہے کہ ہم یہ ٹیبل بنا رہے ہیں جس میں m i j کی ہوں گی ہم ان کو کیلکولیٹ تو کرنا چاہتے ہیں recursively نہیں کرنا چاہتے اب اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر how should we proceed اور یہاں پہ بجائے میموئیزیشن والی بات کرنے کی جس میں ریکرجن بھی شامل ہے وی ول فل ایم الونگ دا ڈائگنل اینڈ ہیئر از ہاؤ اب کاروائی اس طرح یاد ہے ریکرنس میں ہماری یہ ایک لحاظ سے بیس کنڈیشن تھی کہ ایم یعنی کہ آئی اور جے اگر برابر ہیں تو ایم آئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی اگر جے کے برابر ہے تو ہمارے پاس ایک ہی میٹرکس ہے اینڈ شیورلی اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا جس کی بنا پہ نمبر آف ملٹیفکیشن زیرو ہے یہ ہماری بیس کنڈیشن ہوئی کمپیوٹ کاسٹ فار دا ملٹیپیکیشن آف اے سیکوینس آف ٹو میٹریسیز یہاں پہ اصل میں بات یہ ہے کہ آئے اور جے جو ہیں ان کے درمیان جو رینج ہے وہ صرف دو ہے یعنی کہ دو میٹریسیز لو جے جو ہے وہ آئے سے صرف ایک بڑا ہے فار ایگزامپل ایم آئی ٹو یا ون ٹو جس میں آئے ون ہے اور جے ٹو ہے 2 3 یا تھری فور اس طرح کرتے کرتے ایم این مائنس ون اب اگر آپ ایم کی ویلو 1 اور ٹو لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ mi2 یا ون ٹو ہماری ریکرس کے حساب سے برابر ہے ایم ون ون پلس اب یہ وہ ڈومینشن آ P0, P1 اور P2 لیکن دیکھیے اس کی ویلیو کیا ہے بیس کنڈیشن کے حساب سے 0 اس کی ویلیو کیا ہے بیس کنڈیشن کے حساب سے 0 یہ کیا ہیں یہ ان میٹریسیز کی ڈائمینشنس ہیں یعنی کہ A1 اور A2 یہ دو میٹریسیز اس میں انوالوڈ ہیں ان کی ڈائمینشن P0, P1 اور P2 ہیں اور یہ نون کوانٹیٹیز ہیں یعنی کہ ہمیں ان کا پتہ ہے یہ چونکہ زیرو ہیں تو اس حساب سے یہ پوری جو اکویژن ہے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں نتیجہ تن کہ p0 زیرو p1 پی p2 دیکھیے یہاں سے اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح بیس کیس کو لے کے اس میں ملٹیپیکیشن ڈالتے ہیں یہ ٹرمز دونوں زیرو ہیں جس کی بنا پہ m12 بنا اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 23 جو ہے وہ بنے گا 22 اور تھری تھری سے تھری جو ہے وہ 3-3 اور 44 سے بنے گا اگین آئی آئی آئی جو ہے یہ والا کیس یہ یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے البتہ یہ ڈیمینشن جو ہیں یہ چینج ہوتی رہیں گی لیکن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اب سب کچھ نون ہے اب اگر اس پیٹرن کو میں ایک تصویری خاکے سے آپ کو دکھاؤں فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر پانچ میٹرسیز ہیں جن کو میں ملٹی پلائی کر رہا ہوں تو بیس کے سے میرا یہ ڈائگنل بھر جاتا ہے یعنی کہ ایم ون ون ایم ٹو ٹو ایم تھری ایم فور فور اور ایم فائیو فائیو اور ان کی ویلوز کیا ہے زیرو زیرو زیرو زیرو اور زیرو اب یہاں پہ دیکھیے کس طرح میں باٹم اپ کام کر رہا ہوں اصل میں یہاں پہ باٹم کے حساب سے نہیں ہے لیکن باٹم میری اصل میں یہ یہ ڈائگنل ہے اور ہوگا یہ کہ یہ ڈائگنل سے میں اس جانب اوپر کی جانب اس کونے والے سیل کی جانب آؤں گا اور سب سے پہلے جو پہلا سپر ڈائیگنل ہے اس کو میں کیلکولیٹ کروں گا اور وہ کیسے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ون ٹو جو ہے اس کو یہ دو ویلیوز درکار ہیں پلس ڈائمینشن چاہیے A1 ون اور اے ٹو کی جس کی بنا پہ یہ بھر گیا اب ان دونوں کو استعمال کر کے یہ بھر گیا ان دونوں کو استعمال کیا تو اس کی ویلیو آ اور یقینا ان, ان دونوں کو کیا تو یہ ویلو آگی اور دیکھیے اب کیا ہوا یہ وہ ایم میٹرکس ہے جس کو میں بھر رہا ہوں اس کا جو مین ڈائگنل ہے اس کو میں نے بیس کنڈیشن سے بھرا اس کا جو فرسٹ سپر ڈائگنل ہے یعنی کہ مین ڈائگنل کے اوپر والا پہلا جو ہے اس کو میں نے کیسے بھرا اس طریقے سے یہ کاروائی کر کے اور اب میرا سوال کہ یہ جو دوسرا سپر ڈائگنل ہے اس کو میں کیسے بھروں گا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں یہ اور یہ استعمال ہو کے مجھے یہ ویلیو دیں گے یہ دونوں استعمال ہو کے مجھے یہ ویلیو ملے گی ان دونوں کو استعمال کر کے مجھے یہ ملے گی جب مجھے یہ تینوں مل گئے تو اس سے مجھے یہ دو ملیں اور فائنلی مجھے یہ ویلیو مل گئی یہ بھی آپ دیکھتے چلیں کہ یہ جو سپر ڈائیگنلز ہیں وہ کیسے کمپیوٹ ہو رہے ہیں کہ M13, M24, M35, MN-2N البتہ اس میں دیکھیے I اور J جو ہیں اب 1 سے 3 تک جا رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ تین میٹر سیزن ہیں اور اگر آپ ریکرنس کو استعمال کریں اور دوسری یہ بات کہ K کی ویلیو اب 1 اور 2 ہوگی تو اس کے نتیجے میں اب آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ایم ون جو ہے وہ ایکچولی منیمم ہے اس کا اور اس ایکسپریشن کا اور وہ کیا, کیا ہے اور دوسرا ایکسپریشن جس میں دیکھیے کی ویلو آف ٹو ہے ایم اور یہ اب میرے پاس ہے یاد رہے میں نے بیس کے مین ڈائگنل اور سپر ڈائگنل جس میں ون ٹو میں کر چکا ہوں اور اسی طرح 2-3 میں کر چکا ہوں یہ دونوں میرے پاس موجود ہیں اور شیورلی ایم اور یہ 33 تھری جو ہے یہ تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہے تو اب ان دونوں ایکسپریشنس میں میرے پاس سب ویلوز ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یقیناً ڈائمینشنس تو میرے پاس ہیں ہی اسی طرح M12 ون ٹو بھی اب میرے پاس ہے یہ ابھی ابھی میں نے باٹم اپ کمپیوٹ کیا ہے یہ میرے پاس بیس کیس ہے اور اب دیکھیے یہاں پہ ڈائمینشنس جو ہیں وہ پی زیرو پی ٹو آ گیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ وہ چیز ہے جو کہ ایونچلی کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اس پروڈکٹ میں یہ جو ہم ایم میں یاد رکھ رہے ہیں لیکن میں نے یہ دونوں نہیں یاد رکھی میں نے ان دونوں میں سے جو منیمم ہے اس کو چن کے ایم ون تھری میں ڈال دیا اصل میں یہ جو منیمم ہم لیتے ہیں اس سے جو ہماری ریکرسو کاروائی ہے اس میں ریپیرٹیو ورک جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یاد ہے ہم نے کے کی ویلیوز مختلف جب ٹرائی کی اور وہ کیٹ نمبر والی کاروائی کر رہے تھے تو وہاں پہ تو ایکسپونشل ایلگردم بن گیا تھا یہاں پہ چونکہ ہم کے کی ویلیوز لیتے تو ہیں مختلف لیکن جب ہم آئی جے کو کمپیوٹ کرتے ہیں تو جو کے کی ویلیو ہمیں منیمم دیتی ہے صرف وہ ایم آئی جے ہم یاد رکھتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ہے وہ بات کہ سب پرابلم کو بھی ہم آپٹیملی سالو کرتے ہیں یعنی کہ آئی جے کی کمپٹیشن میں ہم آپٹمل کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں بلکہ ہم اس کو البریدم میں یاد بھی رکھیں گے کیونکہ اس کا ایک استعمال ہوگا میرے خیال میں مناسب ہے کہ یہ ساری کاروائی جو ہے ہم ایک مثال کے ذریعے کریں وہ یوں کہ جہاں تک یہ جو بات میں ابھی کر رہا تھا کہ وہ ریپیٹ پروسیس فور سیکوینس آف 4, 5 اینڈ ہائر نمبر آف میٹریسیز جیسے کہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں جو چیز یاد رکھنے والی یا غور طلب ہے کہ دا فائنل ریزلٹ ول اینڈ اپ ان ایم ون کاما دیکھیے یہ وہ رائٹ ہینڈ ٹاپ کارنر میں جو سیل ہے آخری کالم میں پہلی رو میں nth کالم کا جو, جو سیل ہے اس میں یہ ویلو ہوگی ڈسٹینس میں یاد ہے کہ وہ باٹم روک اور لاسٹ کالم کا آخری جو سیل تھا وہاں پہ ہمیں آنسر ملا تھا اس کیس میں آنسر ہمیں کہاں پہ مل رہا ہے MI1, میں. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب وہ رینج ہے جس میں سارے میٹریسیز شامل ہو گئے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ لیٹس گو تھرو این ایگزامپل اور ایگزامپل یہ ہے کہ میرے پاس یہ پانچ میٹریسیز ہیں اے ون تھرو ان کو میں آپس میں ملٹی کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کی ڈیمینشن ہے. ہے, ہے اور یہ سیون بائی تھری ہے آپ ڈبل چیک کر لیں کہ کیا یہ سارے میٹرس کنفرم ہے اس اس کے نمبر آف کالم اس کی روز کے برابر ہیں فور 4, 4 یعنی کہ یہ جو انر ڈیمینشن ہوتی ہیں ان دونوں کو برابر ہونا پڑتا ہے تب ہی آپ یہ دو میٹر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ 2 اور 2 برابر ہے یہ 7 اور 7 برابر ہے اب اس مثال کو لے کے ہم یہ M جو ہے اس کی ساری کمپٹیشن کرتے ہیں تاکہ ساری چیز واضح ہو جائے کہ یہ البردم جو ہے اب دیکھیں ہم ایک لحاظ سے البردم میں پہنچ گئے ہیں ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن ہے جس کو ہم سالو کر رہے ہیں اور سالو کر رہے ہیں باٹم آف فیشن میں تو ایک لحاظ سے ہمارے پاس نہ صرف ایک اسٹریٹجی آئی جس کا حل ہم نے تلاش کیا اور یا جس کی بنا پہ ہم نے یہ حل بنایا کہ ہم ریکرنس ریلیشن بنا رہے ہیں اور اس کی سلوشن میں ہم باٹم اپ اسٹریٹجی اب استعمال کر رہے ہیں اب انشیلی اس کیس میں یہ جو میٹرکس ہے وہ اس میں میں نے ڈائنگل اینٹریز ڈال دی یہ فائیو بائی فائیو میٹرکس ہے اور اس میں وہ ڈائنگل انٹریز میں نے ڈال دی کیونکہ یہ میرا وہ بیس کیس ہے M11, M22, M33, M44 اور M55 یہ میرا بیس کیس تھری میں اس کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں اب یاد رہے کہ باٹم اپ کاروائی جو ہے میں سیکوینشلی اس طرح کروں گا کہ سپر ڈائیگنل کی انٹریز یہ والا جو ہے یہ پہلا سپر ڈائیگنل ہے اس کو میں کیلکولیٹ کروں گا اور ترتیب یہ کہ یہ والا پھر یہ والا پھر یہ والا اور پھر یہ والا اور اگر وہ میں کرتا ہوں تو کمپیٹیشنلی میں نے M12 کو کیلکولیٹ کیا جو M11 اور 22 اور ٹو P1 اور P2 سے بنا ان میں اب میں نے ان کی ویلوز ڈال دی ہیں یہ چونکہ ڈائگنل اینٹریز ہیں مین ڈائگنل تو یہ تو 0 ہوئے یہاں پہ پی ناٹ پی ون ڈالا تو 5 times 4 times 6 تو یہ ٹوٹل value جو M12 کی ہے وہ بنی 120 یہاں پہ دیکھیے کہ K جو ہے یہ جے لیکن k یاد ہے میں نے greater اور equal to آئے اور less than j کیا تھا تو دیکھیے یہاں پہ میں نے جو ایم کا ایکسپریشن بنایا ہے وہ صرف ایک ہے اس میں کوئی منیمم والی بات فی الحال نہیں آ رہی اسی طرح 2-3 جو ہے اس کو میں نے 2-2-3-3 اور اب میں نے ڈیمینشنس ڈالی جس کی بنا پہ میرے پاس ریزلٹ آیا 0-0 ان دونوں سے اور ان ڈیمینشن سے فور 6 سکس اور ٹوٹل ویلیو آئی 48 تیسری ویلیو تھری جس کو میں نے اس ایکسپریشن سے حاصل کیا ڈیمینشنس کو ڈالا تو ویلیو بنی 84 اور ایم فور جو ہے اس کو میں نے فور فور اور فائیو کو لے کے اور پھر یہ ڈیمینشنس کر کے ملٹی کر کے حاصل کیا اور نتیجتن میرے پاس 42 ہے اب دیکھیے یہ سپر ڈائگنل ہے اور یہ مین ڈائگنل ہے تو اس کیس میں میں نے صرف چار انٹریز کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس میں آخری جو ہے وہ فور ہے جس کی ویلیو اب 42 ہے اور یہ ویلیوز اب میں نے سپر ڈائگنل میں ڈال دی 120, 48, 84 اور 42 اب جب میرے پاس یہ آ ہیں تو اس کے نتیجے میں میں اب اس ڈائیگنل کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں اور ترتیب میں یہی رکھوں گا اس کی ویلیو پھر اس کی ویلیو اور اس کی ویلیو اور یہی میں نے لکھا ہے کہ after the پروڈکٹ of ٹو میٹریسیز اس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹریسیز میں نے ملٹی کیے وہ ون ٹو یا 2 3 یا تھری فور اس طرح کر کے میں نے کیے ہیں یعنی کہ i j جو ہیں اس میں j جو ہے وہ i 1 کے برابر ہے اب ان کو لیجئے اس کیس میں کمپٹیشن بھی دیکھ لیں میں نے وہ ساری لکھی ہیں کہ ون 3 جو ہے اب یہاں پہ 1,3 چونکہ I,1 اور J,3 ہے تو یہاں پہ میرے پاس K کی اصل میں دو چوائسز ہیں ایک اور ایک اب اگر میں K,1 کو لوں تو اس کے میں ایکسپریشن بنتا ہے 1,3 تھری از اکو ٹو دیکھیے ہے تو یہ آئی ڈاٹ ڈاٹ جو ہے یہ ڈاٹ ڈاٹ ہوا پلس ٹو ڈاٹ ڈاٹ یہ وہ دوسرا ایکسپریشن یا دوسری ایم ویلو جو کہ اب میرے پاس ہے پلس اس میں پی p1 پی ون اور پی اب دیکھیے یہاں پہ اس سے تو مجھے ملا 0 اور یہ وہ 48 ہے جو ابھی بھی میں نے کیلکولیٹ کیا ہے اس میں میں نے فائیو ٹائمس فور کیا تو میرے پاس فائنل ویلو آئی ایک فور کے ایکول ٹو ون ایٹی ایٹ فور کے میرے پاس آیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ رو ناٹ پی نوٹ پی ٹو اور پی تھری آئے اس میں ون ٹو کی ویلو ہے یقیناً یہ زیرو ہے جس کی بنا پہ دیکھیے میرے پاس ویلیو آئی 180۔ ایٹی یاد ہے یہ وہ مثال تھی اصل میں لیکن جو بات غور طلب ہے جس پہ آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیے ایک ہی ویلیو کیلکولیٹ کر رہی ہے 1 تھری اور ون تھری اور دائیں جانے میں نے کے ون اور کے ٹو کو لیا اور ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً ون جو ہے وہ بہتر چوائس ہے کیونکہ اس کیس میں M13 جو ہے اس کی ویلو بنتی ہے 88 یہ ان دونوں میں منیمم ہے تو میں اب دو باتیں کروں گا ایک تو M13 کو میں نے یاد کیا کہ وہ 88 ہے یہ میں نے ایم میں ون کیا اور یہ بھی میں یاد رکھوں گا جو کہ میں فی الحال دکھا نہیں رہا کہ کہاں پہ لیکن ابھی آپ کو پتا چلے گا یہ میں یاد رکھ رہا ہوں کہ جب کے ون تھا اور آئی جے ون اور تھری تھے تو تب مجھے یہ منیمم ویلیو ایٹی ایٹ ملی تھی تو یہ ساری باتیں یاد کہ ون تھری رینج میں کے ایکول ٹو ون جو ہے اس پہ مجھے یہ منیمم ایٹی ایٹ ملی تھی آگے چلے ٹو فور کے سلسلے میں بھی دو چوائسز ہیں وہی کے ون اور کے ٹو تو نہیں اس میں کے تھری اور کے فور جو ہے یا کے ٹو اور کے تھری کی ویلیوز میرے پاس ہیں جب کے اکو ٹو 2 ہے تو ٹو ٹو اور تھری فور یہاں پہ پھر میں نے ان کی ویلوز ڈالی اس کے لیے 0 اس کے لیے 84 فور p1 p2 p4 اور یہ آپ دیکھیے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ p1 ادھر سے 2 مائنس ون پی اور p4 یہ ویلوز میں نے ڈالی جب تو نتیجہ تن میرے پاس k ایكو ٹو کے لیے i ویلو 252 اسی طرح جب میں نے ٹو فور فور کے ایکول تھری کیا تو دائیں جانے میں ملا مجھے ایم ٹو کاما تھری جس کی ویلو میرے پاس موجود ہے ایم فور فور یہ और ہے جس کی ویلو زیرو ہے اور پی ون اور پی جن کی ویلو فور اور سیون ہے تو میرے پاس آیا ون او فور دیکھیے کتنا فرق پڑا ہے کہ سمپلی کے کی ویلو ڈفرینٹ چننے سے اگر میں میٹریسیز اے ٹو اور A4 کو ملٹیپلائی کروں تو اگر میں کے سپلٹ جو ہے وہ 3 پہ کروں تو مجھے 104 اینڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں ملٹیپلیکیشن جبکہ اگر میں کے کو 2 پہ سپلٹ کروں یعنی کہ A2 کو لہدا رکھوں اور 3 4 کو کروں تو مجھے 252 دگنا دگنے سے بھی بلکہ زیادہ آپریشن کرنے پڑتے ہیں تو اس بنا پہ میں یہ یاد کروں گا کہ جب A2, A3 اور A4 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ان کو سپلٹ کرو اکول تھری پہ اور اس کو جو ویلو بنتی ہے آپریشن کی وہ ہے 104 یہاں پہ وہ دوسرے سپر ڈائگنل کی دو ویلو تو کمپیوٹ ہوگی لیکن ایک ویلو رہ گئی ہے اس کو بھی کمپیوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم اپنے یہ جو ایکزامپل میٹرکس ہے اس میں لوڈ کر دیں گے یہ وہ ویلو ہے تھری جس کے لیے پھر وہی بات کہ میرے پاس کے کی دو ویلیوز ہیں کے equal 3 اور ایکل 3 کے کیس میں میرے پاس 78 ایٹ آپریشن بنتے ہیں اور K equal 4 کے کیس میں میرے پاس 210 آپریشن بنتے ہیں اور یقیناً میں یہاں پہ 78 کو چنوں گا یعنی کہ اگر میں نے میٹریسیز A3, A4, اے اور اے فائیو كو کرنا ہے تو میں ان کو اسپلٹ اس طرح کروں گا کہ A3 کو علاحدہ اور 4, 5 کو ملٹی کر کے اور اس کے نتیجے میں Operations جو ہے وہ سیونٹی ایٹ بنے اور جو K کے کی ویلو اس میں ہے وہ بنی تھری اب میں نے یہ جو ویلوز ہیں ایم کی ان کو اب سیکنڈ سپر ڈائگنل میں ڈال دیا ہے جو کہ یہاں پہ ہے اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بکیا کاروائی میں ہم یہ دو ویلوز اور فائنلی اس ویلو کو کمپیوٹ کریں گے تو لگے ہاں تو ہم یہ بھی کر لیں یہ ویلو ون فور ہے اب دیکھیے ون فور کے کیس میں میرے پاس اب میں اب تین کیسز بنتے ہیں کیونکہ آئی کی 1 ون اور جے کی ویلو چار ہے تو کے ہو سکتا ہے ون ٹو اور تھری جب کے ون ہے تو ایم ون ون زیرو اور ایم ٹو فور جو کہ ہم ابھی ابھی کمپیوٹ کر چکے ہیں اور بائی دا وے یہاں پہ میں نے اس وقت جو منیمم نکلی تھی وہ ڈالی تھی دیکھا یہ ون اور فور یہاں پہ جو دوسری ویلو نکلی تھی وہ میں نے نہیں یاد کی اس میں میرے پاس ٹو فور کی آپٹیمل ویلو ون او موجود ہے تو اس ایکسپریشن میں میں یہ نہیں کرتا کہ ون فور کے لیے جو ٹو فور کی ویلو مختلف تھیں ان کو بھی میں کنسیڈر کرتا ہوں نہیں اس میں جو مجھے آپٹیمل ملی تھی صرف اسی کو میں لے رہا ہوں جس کی بنا پہ m ون فور فور کے بنی 244۔ اگر k ایكو ہے تو یہ ون ٹو تھری فور اور یقیناً ان کی بھی آپ ویلوز میں کمپیوٹ کر چکا ہوں جو کہ ہیں 120 اور 84 اور پھر P0, P2 اور P4 جب میں نے اس میں ڈالا جس سے میں وہ 1,4 فور میٹرکس بناتا ہوں تو 414 سو اور اگر میں کے 3 کروں تو M1,3 اور M4,4 اور جمع اس میں میں نے کیا P0, P3 اور P4 جس کے نتیجے میں اب دیکھیے 158 ذرا فرق ملاحظہ کیجئے 158 414 اور 244 یہ ہیں تین آپ کی ایکل 1 2 اور 3 کے لیے اور اس کے نتیجے میں یقیناً آپ کہیں گے کہ کے ایکل 3 کو استعمال کرو کیونکہ اس کی وجہ سے نمبر آف آپریشن جو ہے ٹوٹل یعنی کہ 1 تھرو 4 ون اے ٹو اے تھری اور اے فور کو ملٹی کرنے کے لیے آپٹملی صرف 158 ففٹی ایٹ درکار ہیں اب یہاں بھی ذرا یہ سوچئے کہ اگر میں غلطی سے اس کو یاد رکھوں تو اس کی بنا پہ جہاں جہاں پہ بھی ون فور بعد میں اپیئر ہوگا اس میں بجائے ون ففٹی کے فور فورٹین چلا جائے گا اور اس کا اثر جو ہے تمام اوپر لیولز جو ون فور کو استعمال کریں گے اس پہ ہوگا یہ وہ آپٹیمل اسٹریٹجی والی بات ہے کہ سب پرابلم میں ہم ہم ان تینوں میں سے جو آپٹیم ویلو صرف وہ یاد رکھتے ہیں اور آئندہ باٹم اپ جب ہم جا رہے ہیں تو ون فور کی ویلو ہم صرف 158 کریں گے استعمال اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ کے equal 3 جو ہے اس پہ ہمیں یہ حاصل ہوئی تھی یہ وہ دو ویلوز ہیں جن کو میں اب کمپیوٹ کر رہا ہوں دوسری value ٹو فائیو کی ہے یہ وہ جو دو ویلیوز تھرڈ اوپر ڈائیگنل کی تھی اس میں بھی میں نے وہی کیا کہ ایکول ٹو کے ایکول 3 اور کے ایکول 4 آپ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپریشنز بنتے ہیں 150 ففٹی کے ایکول اگر 3 ہے تو 114 اور کے ایکول 4 ہے تو 188 ایٹی ان میں 114 چھوٹا ہے اور اس کے نتیجے میں میں یاد رکھتا ہوں کہ m25 جو ہے وہ 114 ہے اور کے ایکول 3 ہے یہاں ایک چیز نوٹس میں لاتا ہوں میں آپ کے وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم یہ سپر ڈائیگنلز کو کمپیوٹ کرتے جا رہے ہیں یہ نمبر آف اکویژ جس میں ہمیں منیمم کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے یہ بڑھتی جا رہی ہیں شروع میں صرف ایک اکویژن تھی اس میں تو کوئی تھی نہیں جو پہلا سپر ڈائیگنل تھا جب دوسرے سپر ڈائیگنل پہ آئے تھے تو وہاں پہ یہ منیمم ہمیں دو کوانٹیٹیز کی ڈھونڈنی پڑی جب ہم تیسرے سپر ڈائیگنل پہ آئے تو وہاں پہ ہمیں تین میں سے چننا پڑا لگتا ہے کہ کام بڑھ رہا ہے جہاں تک کیلکولیشنز کا تعلق ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ یہ جو سپر ڈائیگنلز ہیں ان کا سائز بھی کم ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ اب جو آپ کے سامنے ہے میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ جو سپر ڈائگنل اب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں صرف دو انٹریز ہم نے کمپیوٹ کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہمیں تین کوانٹٹیز میں سے منیمم لینا ہے لیکن ایکچوئل نمبر آف ٹرمس جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایم کی وہ اب کم ہو رہی ہے بلکہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرائنگولر پیٹرن سا بنتا جا رہا ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ چیز سامنے رکھیے کہ ہم منیمائز منیمم زیادہ کوانٹیٹیز میں سے کرتے ہیں البتہ کتنی ایم ویلوز کیلکولیٹ کرنی ہے یہ کم ہوتی جا رہی ہے یہ میں نے M25 جب کمپیوٹ کر لی تو اب فائنلی میں اس کو یا ان دو ویلیوز کو 150 اور 114 کو یہاں کرتا ہوں اور یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کس طرح یہ ایک قسم کا ٹرائنگل سا بنتا جا رہا ہے ہے تو یہ میٹرکس لیکن یہ بھی آپ غور سے دیکھیے کہ اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم استعمال میں نہیں لہا رہے اور اگر آپ چاہیں تو اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اس حصے کی ضرورت نہیں تو میں اگر ایک ٹرائنگولر ٹائپ میٹرکس سمجھ لیں اس کو میں یاد رکھوں تو میرے لیے کافی ہے اور دوسری یہ بات کہ 158 مجھے تین کوانٹیٹیز کا منیمم لے کے کمپیوٹ کرنا پڑا اسی طرح 114 لیکن یہ 158 اور 114 صرف دو ہیں اسی طرح فائنلی یہ جو ہے سیل اس میں اب صرف ایک ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ اب ہمیں منیمم کمپیٹیشن جو ہے وہ زیادہ کوانٹیٹیز کی کرنی پڑے گی اور وہ یوں کہ 5 کے کیس میں اب کے کتنی ہو سکتے ہیں i اور j جو ہیں وہ 1 اور 5 ہیں تو k ہو سکتا ہے 1 2 3 اور 4 اب اس کی بنا پہ اگر آپ کمپیٹیشن کریں تو m11 تو ٹھیک ہے 0 ہے اور 25 میں اب میں اپٹیمم ویلیو دیکھیے 114 استعمال کر رہا ہوں۔ پھر میں ہوں کہ میں ان میں وہ جو نان اپٹیمل ویلیوز ہیں وہ نہیں یاد رکھ رہا نہیں سٹور کر رہا۔ اس میں صرف 25 کے وقت مجھے جو اپٹیمم ویلیو ملی تھی 114 میں نے اس کو رکھا ہے۔ اور اس کو میں نے ادھر استعمال کیا اور پھر 5 4 3 کو بیچ میں ایڈ کیا تو 174 بنا۔ جبکہ 2 ہے تو 288 بنا جب کے equal 3 ہے تو 160 سکسٹی اور جب کے equal 4 ہے تو 263 اب ان چار ویلو میں سے آپ دیکھیے یہاں پہ چار ہو گئی ہیں ون سب سے چھوٹا ہے جو كہ آتا ہے جب آپ كے كی ویلو تھری ركھتے ہیں یعنی كہ اسپلٹ جو ہے اس كیس میں 1 اور 5 کا وہ آپ کے تھری پہ کرتے ہیں یعنی كہ 1 2 اور 3 اور 4 اور 5 علیحدہ تو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ تھری کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ہم ایم کے اندر کچھ نمبر سٹور کر رہے ہیں لیکن 4 5 ان کو جب ملٹیپلائی کرنا ہے تو پہلا جو سپلٹ ہے یا ان کا جو سپلٹ آپٹیمل ہے وہ ہے کے 3 پہ اور اس میں جو نمبر آف پروڈکٹ آپ کو کرنی پڑیں گی وہ ون سکسٹی ہیں جو کہ اب میں دیکھیے فائنلی ٹیبل میں شو کر رہا ہوں اب میرا یہ ٹیبل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا یہ زیروز میں نے ٹیبل کو فل کرنے کی خاطر ڈالے ہیں اصل کاروائی اس مین ڈائگنل سے شروع ہوئی تھی پھر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا پھر ہم نے یہ ڈائگنل کیلکولیٹ کیا پھر ہم نے اس ڈائگنل کو اور فائنلی ون سکسٹی اب دیکھیے کا مطلب کیا ہے ون سکسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہ پانچ میٹریسیز جو شروع میں میں نے آپ کو دکھائے تھے ان کو ملٹیپلائی کرنا چاہیں آپٹملی تو جو نمبر آف آپریشن ٹوٹل درکار ہوں گے ان ساروں کو آپٹملی ملٹیپلائی کرنے کے لیے وہ کیس جو آپٹمل ویلیوز ہیں ان کو استعمال کر کے تو ٹوٹل نمبر آف آپریشن جو ہیں وہ ون سکسٹی بنتے ہیں میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنا ہے وہ کاروائی اب آپ کے سامنے کافی ظاہر ہو چکی ہے لیکن جو غور طلب بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ تھنکنگ تھی اس نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے باٹم اپ سلوشن ڈھونڈی اپنی ریکرنس ریلیشن کی اور اس دوران میں ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑا جب ہمیں K کی ویلیوز مختلف ٹرائی کرنی پڑی لیکن جب ہم ایک ڈائیگنل کیلکولیٹ کر لیتے تھے تو پھر اس سے اوپر والے ڈائگنل میں ہم جو ایم کی مختلف ویلوز ہیں ان میں سے صرف منیمم کو یاد رکھتے ہیں یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر یہ مثال آپ کتاب میں دیکھیں یا اور کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ یہی میٹرکس جو ہے یہ ٹرائنگل کی فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا یہ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھیے وہاں پہ ایسا ہے بلکہ وہ یوں کہ یہ جو میٹرکس ہے اس میں دیکھیں. میں یہ کہتا چلا ہوں کہ ہم نے اس ڈائنگل سے کاروائی شروع کی اور کرتے کرتے ہم اس سیل تک پہنچے تو یہ حصہ جو میٹرکس کا ہے ایک لحاظ سے بالکل ٹرائنگل ہے اور کتاب میں یہ ہوگا کہ اس میٹرکس کو اس ڈائیگنل پہ لٹا دیا گیا ہوگا یعنی کہ یہ نچلے حصے کو نکال کے اس کو تقریباً 45 ڈگریز میں نے ایسے روٹیٹ کیا جس کی بنا پہ اصل میں یہ ایک ٹرائنگل سا بن جائے گا جس میں 160 جو ہے وہ ٹرائنگل کے بالکل ٹاپ پہ ہوگا اس کے بعد 158 ففٹی 114 ہوں گے اس کے بعد پھر یہ 88, ایٹ 78 ہوں گے پھر 120, 48, 84 اور 42 او اور فائنلی سب سے نچلی لیئر جو ہے اس میں یہ زیروز ہوں گے یہ ایک اور طریقہ ہے اس میٹرکس کو پریزنٹ کرنے کا لیکن جہاں تک کمپٹیشن ہے ان کی ترتیب جیسے بنی اس لحاظ سے میں نے آپ کو یہ میٹرکس دکھایا ہے تاکہ اس کی وہ جو میٹرکس والی شکل ہے وہ آپ کے سامنے رہے جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے وہ ہم نے اس طرح کیا تھا یہ ایم انٹریز کہ ڈائیگنل ہم نے کیلکولیٹ کیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو پھر اس سیل کو پھر اس سیل کو پھر اور یوں پھر پانچواں چٹا ساتواں آٹھواں نواں اور دسواں یعنی کہ ہم ڈائگنل میں سے اوپر سے نیچے پھر ادھر اوپر سے نیچے اور یہاں پہ اوپر سے نیچے اور فائنلی ہم یہاں تک پہنچے تھے تو یہ وہ ترتیب ہے جس کی بنا پہ ہم نے ایم انٹریز کو کیلکولیٹ کیا اور اس کی ایک وجہ تھی ایک خاص وجہ تھی کہ جب ہم ڈائگنل پہلا بھر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ والی ساری ویلوز ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپیوٹ کرنے کی خاطر ہمارے پاس اس کا اور اس کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ یہ پانچ یہاں پہ جو سیل ہے اس کی خاطر ہمارے پاس ان دونوں کا ہونا موجود ہونا ضروری ہے اسی طرح اس سیل میں جو میں نے نمبر 6 پہ دکھایا ہے 6 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ 2 اور 3 کا ہونا ضروری تھا اور اسی طرح ساتھ تو اس ترتیب کو اس طرح رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب بھی ہم ایک سیل کی ویلو کمپیوٹ کرنا چاہیں انس باٹم فیشن میں تو ہمارے پاس وہ ویلیوز جو ہمیں درکار ہوگی وہ موجود ہوں پھر جو کے ویلیوز تھیں جو کہ ہمیں منیمم ویلیوز مختلف اسٹیج پہ دیتی رہی ان کو میں نے ادھر یاد کیا ہے کہ شروع شروع میں تو جب ڈائگنل تھا اس میں تو صرف سفر کیونکہ وہاں پہ تو کوئی اسپلٹ نہیں پھر سپر ڈائنگلل جو پہلا تھا اس میں وہ جو چار ویلیوز تھی ان میں 1, 2, 3 اور 4 یہ وہ K کی اپٹیمم ویلیوز تھی اس کے بعد 1, 3, 3 اپٹیمم ویلیو تھی 3, 3 اپٹیمم تھی اور 3 فائنلی اب اس کا کیا مطلب ہے وہ یہ کہ یہ دیکھئے یہ رو 1 کالم 5 ہے تو 1, 5 کی ویلیو ہے 3 اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے میٹریسیز 1, 2, 3, 4, 5 کو ملٹی کرنا ہے تو آپٹمل اسپلٹ جو ہے سب سے پہلی وہ کے ایکل ٹو 3 ہے اب اس کی بنا پہ آپ کے پاس دو سب لسٹ بنے گی 1, 2, 3 اور 4, فائیو یعنی کہ جب آپ نے اس کو دیکھیے ون رو ہے کالم 5 ہے اس کو میں نے اسپلٹ کیا تین پہ تو میرے پاس دو سب لسٹ بنی ون اور اب 1 3 جو ہے اس کی انٹری کیا ہے 1 2 3 ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ویلو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر میٹریسیز 1 2 اور 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو سپلٹ کرو 1 پہ یعنی کہ A1 کو لہدا کر دو اور 2 3 رکھو اور 4 5 اس کے خاطر آپ آئیے 1 2 3 4 اور 5 تو 4 5 کے کیس میں جو سپلٹ آگے آ رہی ہے وہ ہے 4 پہ اس کو اگر آپ استعمال کریں اس انفارمیشن کو تو اس کے نتیجے میں جو فائنل ریزلٹ ہمارے پاس آیا کہ جو آپٹمل آرڈر ہے ملٹیپیکیشن کا وہ یہ بنتا ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ان موسٹ یا یہ جو پرنتسیز آؤٹر موسٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہے پورے ایکسپریشن کے ارد گرد ہیں البتہ دیکھیے جو میں نے پہلی اسپلٹ کی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو سب لسٹ جو بڑی ہیں یہ میں نے کہاں پہ کیا 3 پہ جس کی بنا پر اے ون اے ایک اسپلٹ تھا اور اے فور اور اے جو ہے یہ دوسرا اسپلٹ تھا بلکہ اگر میں ان کو لوں تو ایکچولی اس میں دیکھیے وہ ایک بائنڈری ٹری بن رہا ہے میں ہمیشہ میٹریسیز دو کو ملٹی کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی اسپلٹ میں نے تھری پہ کی اس سے میری دو سب لسٹ بنتی ہیں ایک اس طرف بنی اور ایک اس طرف بنی ادھر والی جو سب لسٹ ون ٹو تھری کی ہے اس کو میں نے آپٹیملی سپلٹ کیا 1 پہ جس کے نتیجے میں A1 تو اکیلا رہا اور 2 جو ہے یہ نیکسٹ سپلٹ ہے A2, 3 کی جس کے نتیجے میں اب دیکھیے میں بالکل لیف نوٹ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ سنگل میٹریسیز ہیں اسی طرح اس طرف میں جب آیا تو یہاں پہ آپٹیملٹ سپلٹ A4 اور 5 کی ہے A4 پہ یقیناً یہاں پہ اصل میں وہ دو ہی میٹریسیز ہیں تو یہاں پہ اسپلٹ کی تو بات بنتی نہیں لیکن ڈائنامک پروگرامنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ریکرجن جو ہے وہ جب آپ باٹم اپ شروع کرتے ہیں تو آپ لیف نوٹ سے ان اے سینس شروع کر رہے ہیں تو ہم نے ایک لحاظ سے اس بائنڈری ٹری کی اپورٹ ریورسل کی ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے ہم یہ کے ویلوز جو ہیں یہ نہ صرف کمپیوٹ کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم نمبر آف آپریشن ہیں ان کو بھی ہم کمپیوٹ کرتے جا رہے تھے اس مثال سے اب دیکھیے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک پرابلم تھی اس کے لیے ہم نے ایک ریکرسو فارمولشن بنائی یہ فارمولشن کیسے بنائی اس کے لیے کوئی ایسی گائیڈ لائن یا ایسا فارمولا تو کوئی نہیں تھا بلکہ سمپلی یہ تھا کہ اس میں جو سب پرابلم اسٹرکچر ہے کسی طرح اس کو ڈھونڈو اس سب پرابلم کے بنا پہ جو ہماری اوریجنل پرابلم ہے کہ ہم نمبر آف ملٹیپلیکیشن مینیمائز کر رہے ہیں تو ہم نے وہ ایم میٹرکس والی بات سوچی اور اس کی بنا پہ پھر ہم نے ریکرنس ریلیشن بنا لی ریکرنس ریلیشن بنانے کے بعد ہم نے یہ پھر نہیں کیا کہ اس کو ریکرسلی سالو کریں یہ اب وہ ڈائنمک پروگرامنگ اسٹریٹجی سامنے آتی ہے کہ جب آپ کے پاس ریکرس ریلیشن یا ایک ریکرسو فارملیشن ہے تو اس کو ریکرسلی سالو نہ کرو اگر کرنا ہے تو یا اس کو باٹم اپ طریقے سے کرو یا میموئیزن سے کرو اس کیس میں بلکہ کافی ڈائنامک پروگرامنگ جو الگریدمس ہیں ان کے کیس میں ہم جنرلی باٹم اپ ہی کاروائی کیا کریں گے کیونکہ اس سے ہم ریکرجن کو ٹوٹلی totally اوائڈ کر سکتے ہیں ہم میں جب آپ کو اس کا الگردم دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ تو آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ریکرس نہیں ریکرجن میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہ ٹرمینیٹنگ کنڈیشن استعمال نہ ہوئی یا اس نے ٹھیک کام نہ کیا تو وہ انفینٹ ریکرجن بن جائے گی خیر ڈائنامک پروگرامنگ ہم نے اس لیے استعمال کی کہ ہمیں یہ ریپیرٹیو کام نہ کرنا پڑے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ جو الگردم ہم نے ہاتھ سے چلایا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ آپ کے ذہن میں سامنے بھی آ چکا ہوگا آپ کتاب میں اس الگردم کو ضرور دیکھیے انشاءاللہ اگلی دفعہ نہ صرف ہم الگردم کو مکمل کریں گے بلکہ میں ایک اور مثال ڈائنامک پروگرامنگ کی پیش کروں گا اگلے لیکچر تک خدا حافظ